بے شک اللہ نیسن اس کی بات جو تم سے اپنی شوہر کے معاملہ میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونے کی گفتگو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے